تفریقی ترجمہ تناصب ده غطعا كي نواصص آهل ده كتاب العلم في دبار ده ذكر ده علم سرع العلم والعذة بالليل وده ما صبه قصد تناصب تنجي سابقه بعد ذكر الكتابة الحديث للتحفظ ده كم بيانه تحفظ بالتدريس تشبه امكوا حد كي علم محفوش تنجي سابقه بیان کتابت لعلم اسلح تحفظ الحدیث نطلقی ذکر کی ام دا تدریث. تدریث تحفظ دا حدیث بالتدریس یہ رشپین تدریس کہوا رشپین تحرین کہوا دفاع تحفظ دا حدیث تناسب شد ما سبق اسا اعلیم والعدد بالله لتحفظ سنچے کتابت لتحفظ غرض غرز غرز یعنی خواد ترجمین آیا دفاع نتوہمین آشیاں دا حدیثنا چلا بعد الاشعار من داخل کے منگے کم آئندی خبریں أو دی. سمع بلا دورتن مجلس خبر دا, دا بیان چھ مناسب نہیں با باب خار مناخت امور کے کی کی یو یو کی کی کم او یا کی نہ سواتن لس کے ضرور مقامات کے نگر کے معلوم کی آدم فرق. فرقم آواز بلے مگر سمر بلے لیمر بلآلم فرق صرف تغیر ہے تغیر لفظ نے کافی فضر ہے تکرار کے بل علم سمر بل شو سمر سو لکھے خبر ملا قبدے ملاقم کی قبل, قبل فوبارہ دا تذکیر الحکام کے ذات التعقید رو رہی شید فقال سبحان اللہ لہذا خوب وقت ملی شید تعجب وقت ملی شید سبحان اللہ اللہ فلانا پاکی حضار قسمہ ابدا نسان انزل من الفتن سمرہ فتنی دی چخبر ورک رشد آغین ننشفہ پرشتو چدا بنازلی کی پہندے کی دا مانا دیو دا سنو چوست نازلی شدی انزل من اللہ لہن سمرہ فتنی دی من اللہ لہن لہن الفت تمرا فیتنی دی. اون خبر خبرواخا نا مقصد تمرا خزانی دی سنیا چه خبر حدا ماران دارا سمرا خزانی دی چه خبر دی ہدا کے بانے یا مرا مت دنیا چتابہ رابر سے رکی کے تا قسمت ما تو سوندگی سوند لاخ چرودی رخضانی ا قسمت ما قسمتان یار کما ماغا یا مراد خدایان رخضانی ان کے اسلام القصر اوجم پتحشید پر اسو سامو اوخ سرافی اودا فکاشیو پر اسو مسلمانان کے ناغنی ماغا فتح اللہ سمرا رخضانی دی نخضانی کے ساز کر چدارے فتح وکلاش نے فراس مسلمان تبداراجی او دا معلوم ہے چھکا سبب مال او خدایان دا سبب دا فارد کتن نے لگنو سبا چھ مال او دیر دے پھچھے سمنگی اخبار چبورں سندتے صبحہ کے ذا شکر کنے چا ہے کہ ذمرا حالات شو ذمرا پھتہ شو ذمرا داسو شو ماضافت ہمنا قضائیں اے قدو سواحب الحجرات ہجر بھیگی تا سو خاندان کوٹانوں مراتم ہاتم می دی تاسیس نے کوئی فدا واخی دی قریبی اے قدو سواحب الحجر یہ تا سو خاندان نے کوٹانو دم ماروشن یہ تو فارمہ وچ منگی سی د ہر مشکل د مدافت تفر واحد علاج صلاحات تے او دانگی استغفار صلاحات تے استغفار او دعا دا اللہ ناو اخصر لگر نبی رسولا حدیث راجی ازا فضل عمر بعض علیہ السرات قلبہ چلے گبراہ قابعا میں قلب نبی رسولا باعض علیہ السرات اکنہ کمنڈ بے قول مادتا کتاب کو کے مراشی کہ کل تاس و دا سے پیتنی بھی دی استغفار گواہ رہی اکنہ صداقی ورکوئی دعا گانے کوئی منزنہ کوئی اکنہ اے چامپ صراط با نے خصوصا افو دعابانی صفال با نے سبب دو کار مضافت ہر مشکل دے ایک انوسو احمر حجر ایکی تاسو خوندان نے پٹانو کہ پھاٹی گئی منوکی لوگانو دا والی رب کا شتین ہذ دنیا تم سے الاخرہاں تو دی گنی مانی دی یوں سب اللہ بانے نہ دیر دینا پڑے فرمایا تو نے کہ بربندی پا کر تی داوین شکرینہ یا متکل نفوس مرادی ہم رب کاج نفوسن کاسیۃ کزنا لے او کلاڑی ندی دی نفوس کاسی نفوسن کاں دی نفوس پتنے وچ تو نے واچو نے کہ تو کہ سماعت نے متنے کہ نفوس پٹ پنے واچو نے آری بر بن پاخیرت شکریہ لیکن چوری ہو سکی ریاکاری ہو سکی چون کتنا اشار و آنے عمل کے آنے کے اللہ دا دا دا چفت تی دنیا کی و بانے دنیا او جہاد بھی. او جہازی آردن فی الاخرہ برپنی بر پاخرت کتا گئی ارد خوابنا لی آدم الخلوسی فیہا او دو وجی دریانا او دو وجی چغلینا درین رب قاسیتی نفی الدنیا آردن فی الاخرہا دیری تنانا فٹی ف دنیا کی فقسما قسم جامو بانے فقسما قسم کالو بانی آردن فی الاخرہا اگر برپنی پاخرت کتا مارسا لحمنا حسد سے اصل لباس لباس, لباس التقواہ و خیرون اوز دی تقسی سے وہ خبر سی پلان کپڑا روک بتا سر تم فی الحال کیسما جامو بانی بانی جسد بود بتراں انگریز کو ناتین اٹ پر کے ویجامی شری کریو کو کو نے بسر بارے کو نے ائے اپنا اپنی بریکی کے اور دفتر پر دوین دگر جی دین کہا ارۃ فل اخرا بر بند بافر کے دامار صالح والمحذ تعزیز جو کہ اصل لباس لباس التقوا تعزیز زیادہ ہو گو باورا تپ نظام پر کار کرتا خدا سے تو توجہ لباس توید لباس زائد لباس التقوا ہو لباس لے راس دیا کراخر مقصد مونا پورا اور ہر کے بربند کے پٹ دنیا تم چفت دنیا پچی او بنگیم دیسما قسم کارخانے دی تم کے بر بندی دنیا كما خلقناكم اول مرة اپا غد سبین دا راس دنیا آر فلا کرا دیر سنانا چھپ دنیا کی جام تل فیلا پر بندی پا چی دا جلن چکم چکما مخصوص جامع وامنا علیکم لباس یواری سوءاتکم مقصد جامدا وصول نھرے اورت پٹول اسنت دین اندال دتن صلاحی جاما گوندی ہا گدا کہ نری جامو وچ پور نہ کوئی تے نظر ودی ادلوگی لوگی پٹاؤ تو لیکی گرا پورا پور نظر ودی کلا یا ہبت جنالا دی خود سرے پر بند کئ تے کدی زمارے پیشن سر بربند سینے بربند مٹھے بربند لگا تو کہ با دارن کے دردے پشاند زنالو تے کران گیا ربانی پینو شٹو کی ورا پدی کی ٹول تو سر نے بربند نہیں بربندی رقبہ آر تم سے لاکر مخلوق اسلام احکام سے روب بک سے دنیا آر تم سے لاکھ کی بربندی